الحمدللہ رب طرم وسلات والسلام علی سید الانبیاء والمسلیم. اما بعد المبیا بیدیفہ بن امام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لات شربی عنیت الحبی بلفا و لاتا علوفی فی ہا سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ نہ پیو نہ ان کی تشتریوں میں پلیٹوں وغیرہ میں کھانا کھاؤ کیوں یہ جو سونے چاندی کے برتن ہیں فن خالا ہم فت دنیا یہ کافروں کے لیے ہیں دنیا میں والا فل آخرام اور تمہارے لیے یہ برتن سونے چاندی کے ہوں گے آخرت میں جنت میں اسی طرح سیدنا خدیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بخاری مسلم میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے ان نمایو جر جروفی وکنی ہی وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے ایک روایت صحیح مسلم کی ہے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 اسی طرح کھال چمڑا حلال جانور کی کھال جب اس کو دباغت کر لیا جائے رنگ لی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا ہے کہ اے ایما اے ہابیگا فقطہ ہو رہا ادا دوبیغ الحاب و فقطہ ہو رہا جو بھی چمڑا جب رنگ لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے یہ چمڑا احاد کا لفظ استعمال ہوا اس کے لیے احاد کہتے ہیں حلال جانور کے چمڑے کو جس کا گوشت کھایا جائے حرام جانور کے چمڑے کو احاد نہیں کہتے وہ رنگنے سے بھی دیباوت سے بھی پاک نہیں ہوتا اور اگر حلال جانور مر جائے تو بھی اس کے چمڑے کو اس کی کھاد اتار کے اور اس کو رنگا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے استعمال کے قابل ہوتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دباغ و جنوب علمی تی تو ہو مردار کے چمڑے کو رنگنا ہی اس کو پاک کرنا جب اس کو رنگا جائے گا دبادت کی جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گا اسی طرح میں مونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن نبی داود نسائی میں ہے کہتی ہیں کہ لوگ ایک بکری کو گھسیٹ کر لے کے جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا لو تخص تم اے اس کی کھال اتار لیتے ایسے ہی اس کو مردہ بکری کو پھینکنے کے لیے جا رہے ہو تو کہنے لگے انہ نہیں یہ مردہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تحرو القرم اس کو پانی اور کیکر کی چھال یہ پاک کرتے کیکر کی چھال اور پانی کے ساتھ دباغت کیا کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ مردہ کا جو چمڑا ہے حلال جانور اگر مر جائے تو اس کی کھال بھی دباغت سے پاک ہو جاتی سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا مطلب طور پہ منا ہے اور حلال جانور کے چمڑے سے اگر کوئی چیز بنی ہوئی ہو کھا وہ برتن اور اس طرح پہلے مشکیزیں وغیرہ بناتے تھے اب بھی کچھ اس طرح کے برتن تیار کیے جاتے ہیں کھال کے اسی طرح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 کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اہل کتاب یہود و حدود نصارہ کے علاقے میں رہتے ہیں افا ابو فی عنیتی کیا ان کے برتنوں میں ہم کھا لیں تو آپ نے فرمایا لا اللہ فی عنیفیہ ہا ان کے برتنوں میں نہیں کھا یہود و نصارہ کے برتنوں میں مسلمان کھانا نہیں کھائے گا اللہ اللہ تاجرہ لیکن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 یا جو کچھ اس برتن میں ہے وہ پاک صاف اور طیب ہے تو پھر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے سیدنانا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عمرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے من مزالۃ مراعۃ مشرقہ ایک مشرقہ عورت کے مشکیزے سے ورو کیا سفر پہ جا رہے تھے پانی نہیں تھا ایک عورت گزری مشرقہ تھی خون پہ سوار تھی پانی اس کے پاس تھا مشکیزے میں آپ نے اس کے مشکیزے میں سے پانی لیا صحابہ نے بھی گلو کیا اور آپ نے بھی گلو کیا اب اس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ پانی بھر کے لے کے آ رہی ہے اور پانی والا جو برتن ہے وہ پانی کے ساتھ دھلتا بھی رہتا ہے صاف بھی ہوتا رہتا ہے تو اگر اس طرح کا اعتماد اور یقین ہو تو پھر اہل کتاب کے مشرقین کے برتنوں میں کھایا کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اما توفیق کما توفیقی تبکل تو وہی رہی